اب آپ اس مبارک سلسلے کا نو حل سناچ فرمائیں صفا وسلام والا سعیدنا و حبیبنا و شفیع محمد المصطفی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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مهكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِئُونَ مَا تَشَعَبَى مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهِ وَمَا يَعْلَبُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أكواما ويزأ بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله الألي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو سلسلہ دروس تفسیر خران پاک کے ضمن میں ہم نے الحمدللہ عظمت کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی صداقت حقانیت عظمت رفعت کے بارے میں بہت ساری باتیں عرض کی اور اسی ضمن میں دشمنان اسلام آدا اسلام آدا دین کے جو مختلف شبہات ہوتے ہیں اوہام ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور جن سے کبھی کبھی ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں بھی عرض کیا اور یہ بات اب ایک واضح بات ہے اقلن بھی نقلن بھی ہر لحاظ سے کہ اس وقت اگر روح زبید پہ کوئی کتاب اپنی صداقتوں اور اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ اگر موجود ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی کتاب ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چینج نہیں کر سکتی اسی ضمن میں قرآن باغ میں بعض چیزیں جو ہیں جو مصطلحات علم میں ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ جو ہے اس سے بھی دشمنوں کو بڑا موقع ملتا ناسخ کا بانا یعنی پہلے حکم کو ختم کرنے والا منسوخ کا بانا جو حکم ختم ہو گیا جو عام مانا اب چونکہ مفصرین گرام نے اور علماء نے قرآن مقدس کے اندر ناسخ اور منسوخ کا ذکر کیا ہے اور بعض قرآن مقدس کے اپنے آیات مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماں نن سخ من آیتن او نن سیاہ نہ طب خیر منا او متمنا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے تو ہم اس, اس جیسی ہے اس سے بہتر لاتے ہیں تو اب ناسخ اور منسوخ کو سمجھیں کیونکہ اس سے بہت بڑا آدھا اسلام نے اس سے بہت بڑا اچھالا ہے اس بار کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ناسخ اور منسوخ کا کیا معنی ہوا کہ ایک حکم دیا گیا پھر اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا تو نعوذ باللہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یا تو پہلا حکم غلط تھا اس کو ختم کر کے دوسرا حکم دینا پڑا تو مسلمانوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلطیوں سے پات ہے تو پھر پہلا حکم کیوں ختم کیا اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بربینا جہل نہ ہو تو ایک حکم دے تو دیا لیکن بھول گئے تو مسلمانوں کے عقیبے کے اندر تو خدا بھولنے سے بھی پاک ہے لائے و لائے نہ ہمارا خدا بہتتا ہے نہ بھولتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ مناسب اور منسوخ کو کیسے مانیں اچھا اب یہ نا ناصف اور منسوخ کے معاملے کے اندر بھی بعض علماء نے اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ انہیں تقریباً پانچ سو آیات کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے حالانکہ ہم ناسخ اور منسوخ کا انکار نہیں کر رہے لیکن بات کو سمجھیں اچھا پھر منسوخ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سارے اقسام بنائے کیا بنا کہ بھیا تو ایک حکم حدیث میں ہے اور قرآن نے اس کو منسوخ کر دین کے حکم کو حدیث نے منسوخ کر دیا یا قرآن کے حکم کو قرآن نے منسوخ کر دیا اور آگے پھر منسوخ کی اور قسمیں ہیں مثلاً کہ ایک یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت مبارک تھی اس کی لفظ بھی منسوخ ہو گئے حکم بھی منسوخ ہو گئے یعنی اب وہ آیت تلاوت ہی نہیں کی جاتی نہ وہ حکم ہے اور بعض منسوخ ایسے ہیں کہ آیت کی تلاوت تو نہیں کی جاتی یعنی منسوخ و تلاوت تو ہے لیکن حکم باقی ہے اور بعض ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ وہ منسوخ التلاوت بھی ہیں منسوخ الحکم بھی ہیں یعنی نہ حکم باقی نہ آیت باقی کی اچھا پہلی بعض چیزیں ایسی بھی ہیں مثلا کہ ناسخ کا ذکر تو موجود ہے لیکن منسوخ کا علم نہیں تو یہ ایک علمی بحث ہیں جس پہ علاباء کرام نے مفسرین کرام نے اپنے اپنے کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس پہ بحثیں کی ہے لیکن ایک عالم کے لیے یا ایک مومن کے لیے تو الحمدللہ کوئی مشکل بات نہیں اس کا تو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہے سب سے بڑی مشکل تب ہوتی ہے کہ جب ان ابہاس کو دشمن کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اب یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے سمجھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اتنا حد سے بڑھ جانا کہ قرآن میں پانچ سو آیا تک چلے جانا یہ بات بھی درست نہیں ہے اور دوسرا یہ بات بھی سمجھیں کہ نسخ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا نسخ کا معنی تبدیل بھی ہے نسخ کا معنی میں اور احکام بھی ہے ہیلو وعلیکم السلام آپ سمجھے بہرحال تو اب اس پہ بہت بہت غلط فرمائی میں نے اس کیا نا کہ مومن کے لیے تو کوئی مشکل نہیں آمنہ سندرا جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آدائے اسلام کے ہاتھ میں یہ بات جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قبال جی ان کے خدا نے پہلے ایک حکم دیا نعوذ بلا بول گیا تو پھر ایک اور حکم دے دیا اب آپ کو سمجھے اس پہ الحمدللہ للہ نے بڑی بحب کے کارا پیسے کی ہیں مناحد العرفان میں التقام میں اسی طرح الفوز القبیر میں اور ابو مصرف الصفحانی نے اسی طرح اشار مسلم امام نووی نے رحمت اللہ علیہم اجم نے بڑی بڑی پیسے برم نے کہا کہ بات کو سمجھیں ایک تو ہر جگہ نسل کا بانا یہ نہیں کیا جاتا کہ منسوخ ہے جہاں نفذ نسل کا بانا تبدیل ہے وہاں نسل کا بانا تحریر بھی ہے اللہ نے فرمایا گیا گنہا کہ نسب ان کو جو کچھ کر رہے وہ لکھا جا رہا تو وہاں نسخ مانے تاری نسخہ تہا ہو دا اللہ کے قرآن میں نسخہ کا لفظ ہے وہاں بھی ہے اچھا اسی طرح اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لوہے محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے اس کو نسخ کرتے ہیں یعنی نقل کرتے ہیں اسی طرح محاورات عرب میں آتا ہے نسخت ال یعنی میں نے کتاب کو نقل کیا تو ہر جگہ ایک تو نسخ کا معنی کو نہیں لینا چاہیے تاکہ بلا وجہ لوگوں کو شبہات نہ. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ نسخ بربنا جہل تو اللہ تو معصوم ہے پاک ہے اللہ کی ذات تو تمام صفات نقصان سے پاک ہے منزم اور نمسائر صفات نقش وج ول اختلا اختلاخ تو دراصل اس کو یوں ایک مثال سمجھیں جیسے آپ ڈاکٹر حضرات ہیں اب ایک مریض آیا یا آپ نے میری مرض کی کیفیت کا ملازہ کیا آپ نے ایک نسخہ مجھے دے دیا کہ جی یہ دوائیں استعمال اور پانچ دن کے بعد وہ راجا کریں پانچ دن کے بعد جب میں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر ساری چیک اپ کی اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ جو دوائیں میں نے پانچ لکھی تھی نا اب ان میں ان تین دواؤں کو تو میں کاٹ دیتا ہوں ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو, دو دوائیں جو ہیں ابھی مزید آپ آب ایک ہفتہ استعمال کریں اور پھر مجھے دکھائیں اب ایک ہفتے کے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آ گیا انہوں نے پھر چیک اپ کی انہوں نے کہا اب یہ دونوں دو دو دو دوائیں ابھی کاٹ دیں چھوڑ دیں اب اس کے بدلے میں ایک اور دوا لکھ دیتا ہوں لیکن یہ ایک آپ ایک مہینہ استعمال کرتے تو اب کوئی بے وقوف کہہ سکتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو دوا لکھی تھی اگر وہ صحیح تھی تو پھر کاٹ کیوں دی اور غلط تھی تو لکھی کیوں تھی اور پھر پانچ دن کے بعد تبدیل کیوں کر دی دس دن کے بعد ساری دوائیں انہوں نے تبدیل کر کے پھر دیکھا اور دوا دے دی اس کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کا اسے بلا کر ٹھیک نہیں تھا لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ کہے گا کہ میرے بھائی ڈاکٹر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے اس وقت مریض کی حالت کا تقاضا یہ پانچ دوائیں تھی اب دوائیوں کے استعمال کے بعد اس میں تبدیلی آئی ہے اب تین دواؤں کی ضرورت نہیں رہی اب صرف دو کی ضرورت ہے اب دو دباؤں کے استعمال کے بعد اور ٹھیک ہو گیا ہے اب ان دو کی بھی ضرورت نہیں رہی اب اس کے بعد ایک اور دوائی کی ضرورت ہے تو جیسے جیسے کیفیت بدلتی گئی ڈاکٹر اس کا بدلتا گیا کوئی اس کو تانا نہیں دے سکتا کہ جی پہلے آپ نے کیوں بدل دیا اور اگر وہ صحیح تھا تو پھر آپ نے کیوں کاٹ دیا اگر غلط تھا تو آپ نے مجھے کیوں استعمال کرایا وہ یہ جہالت ہوگی عقل والا آدمی یہی کہے گا ہلو بس راؤ تو میں درس منٹ بہرحال یہ عالم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ڈاکٹر نے صحیح لکھا اب اسی کو سمجھیں کہ اللہ نے اگر ایک حکم دیا ہے بالکل صحیح اس کے بعد اگر حکم آیا ہے, وہ بھی بالکل صحیح وہ تو بندوں کے حالات کا تقاضا یہ تھا اس وقت وہ اس حکم کے محتاج تھے اللہ نے وہ حکم دے دیا اس کے بعد ان میں تبدیلی آ گئی وہ اور حکم کے بہت اچھے اللہ نے دوسرا حکم بھیج تو اس میں نعوذ باللہ خدا کے بھول جانے کی اللہ کی طرف نعوذ باللہ بدیاں سے خدا کی ذات کے بارے میں کوئی ناصب نسبت کرنے کا کسی کو کیا اچھا دوسری بات یہ بات یاد رکھیں بعد الرحمٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایک حکم عام ہوتا پھر اللہ اس کو خاص کر دیتے ہیں تو وہ مخصوص تو ہوتا ہے یہ نہیں کہ پہلا منسوخ ہو گیا لیکن لوگوں نے مخصوص اور منسوخ میں بھی فرق نہ کیا سب کو منسوخ کرتے چلے گئے تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے وہ حقیقت بے اعتبار اصل کے تو باقی رہتا ہے مثلاً اللہ نے سب سے پہلے اپنے پاک نبی کو حکم دیا کہ ای ال مزمل قم الليل الا قليلا نصفه وان قسم منه قليلا اعوذ عليه ورتل القران تطيلا اللہ نے حکم دیا کہ میرے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبرات کو نماز پڑھیں او میل تقریباً ساری رات آپ اللہ کا ذکر کریں اللہ کلیلن مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیں آگے تفصیل یا تو آدھا آرام کریں اور آدھا اللہ کی یاد میں گزاریں او ان کو سنند ہو کلید علئی کیا معنی یا آدھی رات تلاوت آدھی رات آرام یا دو حصے رات کے تلاوت ایک حصہ آرام یا دو حصے رات کے الرام اور ایک حصہ تلاوت یہ اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام صحابہ سب ساری ساری رات حجت میں کھڑے اب اسی صورت مبارک کے آخر میں آیا من سب کمبا و آ کرو نزری بو نفی ابتون بن فضل اللہ و آ کرو نئیلو نفی اللہ اللہ نے فرمایا اب اللہ نے مہربانی فرما دی چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ تم لوگ تجارت پہ بھی جاتے ہو جہاد پہ بھی جاتے ہو محنت اور مشقت بھی کرتے ہو اور کام بھی کرتے ہو تو اب آدھی آدھی رات یا دو ہچے رات کا جاگ نہ چوکے تمہارے لیے بڑا شاق گزر رہا ہے تو اس لیے حکم ہے ما فخرا من القرآن اب اللہ جتنی توفیق دے اتنی نواز پڑھ لو بس اب پابندی دیں کہ تم آدھی رات جا کو یا دو حصے رات کے جاگو یا ایک حصہ رات کے جاگو اللہ جتنا توفیق دے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ دو رکعت پڑھنے کا ٹائم جتنا توفیق و نواز پڑھ لو تو گزار بن جاؤ آخری رات کے ذکر میں شامل ہو جاؤ لیکن اب تمہارے لیے وہ پابندی نہیں ہے انہیں اوقات کی کہ آدھی رات پوری لگانی ہے یا دو حصے رات کے لگانے ہیں تو اتنی اور لوا کہہ دیتے ہیں کہ گویا وہ پہلا حکم جو صابن سوکھ کرتی ہے لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں آج بھی اگر کوئی آدمی ساری رات کا حجیت پڑے تو کیا گڑا ہے ایک بات تو سمجھ آج بھی اگر ایک آدمی ساری رات دوا میں گزارتی ساری رات اس نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گزار دی کتنے لوگ ہیں جو عشاء کے وضو سے صبح کی آواز پڑھتے تھے تو کیا کہیں گے ہم کے سب گناکار کیوں اتنا وقت لگایا اللہ کی عبادت سے تو مانا یہ ہے کہ وہ پہلے والا حکم جو ہے وہ اس میں بعد میں اللہ نے رعایت تو دے دی, دی لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل منسوخ اور باطل ہو گیا اس میں کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک رعایت کا حکم تجاری فرما دیا لیکن پہلا حکم ہی موجود پہلا حکم یہ موجود ہے لہذا اس کو ہم یہ کیوں کہ منسوخ ہو گیا بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے رعایت فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرا حکم دے کے اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے حالات کے پیش نظر ان کے لیے وہ جو مقام میں عظیم تھا رک سکا ہے کہ بھائی تم سفر میں ہو تم جہاد میں ہو تم مجاہد ہو مجاہدی شبیر اللہ ہو نئے لا گلیمت اللہ اور اب تمہارے لیے روزہ رکھنا اب تمہارے لیے اتنی لمبی تحجت پڑھنا مشکل ہے تو اللہ پاک نے رعایت فرما دی اور میں فخر ہوں ماتین ہوں جتنی ہو سکے پڑھ لو اور اگر نہ بھی ہو سکے تو نفری بادہ بعد باد علماء نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ پہلے چونکہ نمازیں فرض نہیں تو گویا کی ایک فرض کا مقام رکھتی تھی تحجت جب اللہ نے پانچ نمازیں فرض کر دی تو اس کی فرضیت جو تھی وہ ختم ہو گئی تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حکم آیا ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رعایت کی گئی ہے حکم اچھا اس وقت جناب جو نماز ہے وہ رات کی تھی اور رات کی نماز گھر میں پڑھنا افضل جو کہ حالات کا تقاضہ بھی یہ تھا کہ مکے میں اندر کھلے وہ نماز توڑ پڑھنے تھے تو سب اور جب فرائض اللہ آ تو فرض نمازوں کا تو مسجد میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل تو لہذا جب مدینہ منورہ میں حضور آ تو اب جماعتیں ہو گئی اب مسجد خبا آ گئی مسجد بنی ابن ابنی اوف آ گئی. اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی آ گئی. تو اب کھل کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے گیا تو یہ تو حالات کے مطابق حکم ہے اس کے اندر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حاصل ہوگا اچھا ایک دو دوسری بات یہ سمجھیں کہ مثلا اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ کی نظریں بار بار اٹھتی ہیں جھکتی ہیں لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ جو ہے مسجد اقسا کے بجائے جو ہے مسجد الحرام ہو چونکہ آپ علت ابراہیم پہ ہیں آپ کو اس کام سے محبت ہے تو اب اللہ نے حکم دیا پاول وجہ کا اچھا شطر المسد الحرام کہ بھاگو بے مستفیٰ اب آپ جو ہے نا نماز میں رخ جو ہے کعبے کی طرف اچھا پہلا مسجد الاقاع کی طرف نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے مسجد الحرام کی طرف پڑھنے کا حکم تو قرآن میں آ گیا لیکن مسجد اقساء کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کا ذکر جو ہے قرآن مبارک میں نہیں تو اس لیے وا نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ مسجد اقساء کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے جانے کے بعد بھی مسجد اقسا کی طرف پڑھتے تھے تو صاف ظاہر ہے صاف واضح ہوتا ہے اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواز پڑھتے ہیں مسجد اخرا اور خدا کا حکم نہ ہو ہونا ممکن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو پہلے اس طرف نواز پڑھنے کا حکم کیا جائے ہے اس کا ذکر نہ بھی ہو ورنہ تو حضور کبھی بھی نماز نہ پڑھتے آپ پکے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ مدینہ مڈورا جانے کے بعد بھی مسجد اخشا کو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تمنا تھی کہ ادھر میرا کد نہ رہا تھا کب لو بجے کب شما فل نہ کمل تن کب کا شتحر تو لہذا علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک نقشہ لیکن بعض علماء ہیں کہ اگر غور کیا جائے اور توجہ کی جائے تو لفظ آیت سے صرف آیت قرآن ہم کیوں مراد لیں مانن سخ میں آیت اور ان لفظ آیت تو لفظ آیت سے مراد جہاں قرآن کی آیت ہو سکتی ہے وہاں موجودہ بھی ہو سکتا ہے ولاقت آتے نا ابو آ آیات بھائی نا تو وہاں بھی ربض آیات ہیں لیکن مراد مجزاد ہے تو اسی طرح آیت سے مراد احکام بھی ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بات سنیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکم ہم نے احکام مانند میں نہ سے جو احکام ہم ختم کر چکے ہیں ہلو وہی میں درس میں ہوں اب oh. جناب بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ اصل اگر غور کریں تو مقصد یہ ہے کہ ماں سخ من آئے دن او, منها او کہ نہ جو احکام پہلی شریعتوں میں تھے مثلا احکام پہلی شریعتوں میں تھے کبھی سبت کے دن شکار نہ کر یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ بھی تم ہفتے والے دن جو ہے شکار نہ کیا کر یہ حکم تھا لیکن شریعت اسلام میں یہ کوئی حکم ہو, نہیں ختم ہو اچھا ان کے نزدیک حکم تھا شریعت سابقہ میں کہ نماز بغیر مقرر کردہ نسا کے ہو ہی نہیں سکتی لیکن وہ حکم ختم ہو گیا جو عید لکڑی اللہ تو اللہ نے حضور کی امت کے لیے پوری زمین کائنات کی جو ہے سب مسجد ہے سب باغ ہے جامع مسجد ہے نمبر پڑھ لو کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں مانا یہ نہیں کہ مسجد نہ جاؤ مان یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں راستے میں ہیں اب مسجد نہیں ڈھونڈنے گے جامع مسجد ہے کھڑے ہو گئے ساری زمین مسجد ہے اور اس سے علماء نے بات چیزیں جو ہوتی ہیں نا سمجھنے والی ہوتی ہیں علماء نے فرمایا کہ انسان کو بڑا غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے پوری زمین کو مسجد قرار دیا ہے تو جب وہ گڈا کرتا ہے تو سوچ رہے کہ میں گڈا کہاں کر رہا ہوں اور ویسے بھی ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی اس کو بتا دو میرے خیال اس کا بند ہے ہے کام رہا کوئی ایسی بند اب جناب سمجھیں اگر یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑی مشکلات ہمارے حل ہو جاتے ہیں قرآن پر اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آیت سے مراد صرف قرآن کی آیت کیوں لیتے ہیں آیت سے مراد وہ احکام ہیں جو پہلے شرائع کے اندر مثلاً موجود تھے کہ جی کپڑے پہ کو پلی کی لگ گئی کاٹو دھل نہیں سکتا مسجد میں نماز جو ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتی اچھا اسی طرح وہ کبھی مشرق کی طرف نمازیں پڑتے کبھی مغرب کی طرف نمازیں پڑتے جس کو اللہ نے کہہوں نے فرمایا کہ نئی سلطران طب الو حکم قبل المش قبل وغیر مشرق کی طرف مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں اصل بات اللہ کے حکم کی تعمیر ہے تو وہ احکام جو شرائط سابقہ میں تھے وہ اللہ نے ختم کر دیے اور اس کے بجائے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے احکام لے آئے ایسے جامع جیتے لے آئے جو ہر لحاظ سے خیری خیر تو بعض نے فرمایا کہ اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس لیے علما نے صرف کہاں پانچ سو آیات اور باقی سے انہوں نے انیس آیات میں نصر و تسلیم فرمایا اور نسر و منصوبوں میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں پہلا حکم بھی اس کی حکمت کے مطابق تھا اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اس کی حکمت کے مطابق اب مثال کے طور پہ مسلمان نماز پڑھتے تھے مسجد اکثر اب جناب حضور کی تمنا اللہ نے قبول فرما دی اور حکم ہو گیا کہ نب آپ تھوڑا مسجد خراب ایک مسئلہ تو یہاں ساتھ یہ بھی ساتھ سمجھ رہے ہیں. یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے نا جی کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقسا ہے یہ بات غلط یہ ایک اغلاط العام ہے قبلہ اول بھی یہی ہے سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے اول اب تن داس ابھی تو مسجد اقسا بنی نہیں اور انبیاء ریم السلام بھی نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے بعد میں اللہ نے حکم لیا مسجد اقشا کا اب چونکہ حضور پاک نے پہلی نماز ابتدائے زندگی میں مسجد اقشا کی طرف پڑھی ہے پھر اس کی طرف پڑھی ہے اس نسبت سے ہم کہہ دیتے ہیں قبلہ کی طرف پڑھتے تھے اچھا اور پھر وہ صحابہ نے یہ بھی بتایا بدا کروائی ہے کہ مسجد اقسا کی طرف جب حضور نواز پڑھتے وہ کہاں یا کف کہ بین روکنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکنے یبانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تاکہ یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور رک جائے وہ مسجد اقسا کو ہو جائے اچھا جب مدینے میں گیا تھا بلٹ ہو صحابہ صاحبہ کہ اب تو وزیر اکثر کو پشت ہو جائے گی اور وزیر مکہ کی طرف رخ ہو جائے گا تو قبل ابلبی در اثر یہی کہا پائے اسی لیے قرآن کے لفظ سے بھی یہ ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کلو بابا جی کا وکما فلن ولی کا اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کا پسندیدہ ہے اس کا مانا پہلے سے یہ قبلہ ہے اگر پہلے سے یہ قبلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ کہتے کبلطن قبل معنی یہ ہے کہ قبلہ تو یہ پہلے سے تھا لیکن اللہ تبارک وطار نے مسجد اخشاہ کی طرف حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے بول وجیحا کا شدید اللہ رام اللہ نے پھر حکم دیا کہ اب تم آپ کرو جو ہے وہ وسیع الحرام کی طرف سے اب کیا نام سمجھیں کہ جب قبلہ مسجد الحرام کا حکم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے صحابہ کو بتلا دیا قرآن نازل ہو گیا صحابہ نے اب قبلہ کی طرف نوازیں پڑھنی شروع کر دی تو بعض صحابہ نے ایک سوال انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہمارے لیے مشکل ہے اشکال ہے تو حضوم نے کیا اس کا سننا کہ ہمارے جو ساتھی ہمارے جو بھائی جو صحابہ مسجد اکشا کی طرف نواز پڑھتے رہے اور موت ہو گئے ان کو تو مسجد الحرام کی کوئی نواز ملی ہی نہیں رہی. وہ تو اپنی زندگی میں مسجد اکشر کی طرف پڑھتے رہے لیکن موت آ گئی اس حکم کے آنے سے پہلے انہوں نے قبلے کی طرف تو نماز ہی پڑھی ان کے بارے میں کیا حکم اللہ نے قرآن ناز فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ <ایمَانَكُن> اللہ نے فرمایا، میرے ان کو بتا دے کہ ان کی کوئی نماز سزا ان کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوگی اللہ وہ بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے سارے احکام قبول فرمائیں گے وہ جو نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے کو ٹھیک پڑھی, پڑھی اچھا اب جناب وضاحت آ گئی کہ بھئی ادھر پڑی ہے تو ٹھیک ہے اور ادھر پڑی ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب تو اللہ نے وہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف یہ کوئی ریکی نہیں اصل ریکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرے تو آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی بڑی حکمت تھی کہ اگر ساری زندگی صرف مسجد ایسا ہوتا یا ساری زندگی صرف مسجد الحرام ہوتی تو ہندو تو کہتے بھائی تو ہم اگر پتھروں کو پوچھتے ہیں تو ہمیں پتھروں کو پوچھتے ہیں ہم اگر پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو تم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو ہیلو السلام میں ابھی درس میں ہوں آدھے گھنٹے کے بعد فون کریں تو اللہ تبارک بتا دحمد فرمائے کہ کسی کے وجہ کیا تھی کہ پھر تو ہندو ہمیں کہہ سکتے کہ جناب اگر ہم پتھروں کا کو کوئی جتر بھی پتھروں تو اللہ نے یہ دونوں حکم دے کے کتنا بڑا مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا کہ مسلمان نہ مسجد اکثر کو پوجتا ہے نہ اس اسکے کو پوجتا ہے وہ تو خالص اللہ کے حکم کا بندہ ہے اللہ نے فرمایا ادھر تو کر ادھر اللہ نے میں ادھر اوکل کر رو در رو در رو. اس کے نزدیک کوئی پتھر کی عمارت اس کے نزدیک کوئی پتھر یا کوئی سیحت مخصوص جو ہے وہ نہیں ہے کہ جیسے سورج پرستوں کی نماز سورج کے بغیر نہیں ہو سکتی آپس پرستوں کی نماز جو ہے وہ آپس کے بغیر نہیں ہو سکتی نہیں, نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہوائی جہادوں میں جا رہے ہیں کعبہ نیچے رہ جائیں تب بھی ہم نماز پڑھیں ہم جناب زمین اپنا آپسوں میں سمندر کے نیچے جڑ جائیں تب بھی نماز پڑھیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ کعبہ کا حکم جو ہے وہ کہاں تو سرا تک بھی ہے اور آسمان تک بھی ہے اور اللہ نے جہاں حکم دیا ہم وہی جھوک جائیں اچھا اللہ نے فرمایا کہ جناب گھر میں ہو چار رواز چار اکاطر پڑھو ٹھیک ہے سفر میں ہو میں نے رعایت کر ہے دو روق پڑھو جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ پانچ روازیں پڑھو لیکن فرمایا کہ میرا بابو بھی یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلمات اللہ کے احکام نہیں بدلا کرتے آپ کی امت پڑھے گی تو پانچ لیکن لکھی پچاس جائیں گی جو میں نے پہلے سے حکم کیا ہے پچاس کا لیکن ہم یہ رعایت کر دیتے ہیں کہ منجاب اشو صاح ہر نکھی پہ دس گنا تو جب پانچ روازے پڑھیں گے تو پچاس لکھی جائیں گی تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اگر یہ ایسے احکام ہیں تو ان میں اللہ کی رحمتیں ہیں بندوں پہ اللہ کے احسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ رحم کا مقابلہ فرمایا ہے تو اس لیے ساری قرآن کی آیات کو نہ منسوخ کر دیں بلکہ اصل مراد وہ نسخ ہیں کہ قرآن کے آنے کے بعد تمام شرائع منسوخ ہو گئی اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے میں اب تک غیر التراب دینا فلنگ اکبل ابن ہوا ہوا اب اسلام کے سوا کوئی دین اللہ قبول نہیں فرمائیں گے یہی دین عالمی ہے یہی دین اسلامی ہے یہی دین جامع ہے یہی دین قابل ہے یہی دین مکمل ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ کا قرآن جس کی تفصیل میں ان شاء اللہ ہم شروع ہوں. اچھا اب دوسرا مسئلہ ہے آیات محکمات اور متشابہات یہ خالص سچی بات جو ہے علمی موضوع ہے اور اس لیے سامعین کے لیے تھوڑے سے یعنی مشکل قسم کے موضوع ہیں لیکن اس کے بغیر آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں اگر دل میں شب ہے تو پھر قرآن کی تفسیر پڑھنے کا پیدا کیا ہوگا قرآن کے بارے میں اگر اوہاب و شبو کو شبہات ہے دلوں کے اندر نہ وہ قرآن پاک کی کتاب کو ایسا جامے مانے قابل مکمل نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے تفصیل پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ ہو اسی لیے تو دیکھا ہے نا کہ آج دشمنان اسلام جو ہیں وہ قرآن کی آیات بدلنے کے لیے کہتے ہیں آیات بدل دو بھئی آیات بدلنا بندو کا کام ہے انسانوں کا کلام ہے کہ جب جا ہو بدل دو جب جاؤ نکلو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی چلو بدل نہیں سکتے ہو تو کم از کم اپنے اسکول کے نصاب سے یہ چیزیں باہر نکال دو یعنی ان سے کہو کہ تم اپنے نصاب سے رقص و سرود باہر نکال دو وہ نہیں نکالا کہ بھئی یہ بچوں کو گانا بجانا جو سکھاتے ہو کم از کم یہ تو باہر نکال دو یہ موسیقی کی تعلیم دیتے ہو کم از کم یہ تو باہر نکال دو یہ تم پرائمری کے بعد بچوں اور بچیوں کو جنس پڑھانا شروع کر دیتے ہو کم از کم یہ تو باہر نہیں نکالتے بہت ضروری ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ میں اوہنگ و شوقوں کو شبہات دشمن پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کے دماغ میں پہلے سے آ جائیں اور اللہ کی کتاب پر اس کا ایمان جو ہے وہ قابل اور مکمل ہو پھر جب وہ قرآن پڑھے گا یا نماز میں پڑھے گا غور کرے گا تو پھر اس کو اس کا اثر بھی ہوگا یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے ایک آیت پڑھی اور حفاظتیں کروں بے ہوش ہو جاتے وجہ کی ہم سارا قرآن پڑھ جائیں تو کوئی بے ہوش نہیں ہوتا وجہ پر مسلمان تو ہم بھی ہیں یعنی وہ اسی بات میں کہ ہاتھا کلام اور رب بھی ہے میرے رب کا کلام ہے قرآن پڑھ رہا ہمارا بھائی ہے کہ اللہ سے کلام کر رہا ہوں بھائی جب خدا کا قرآن اللہ کا کلام ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی اللہ سے کلام کر رہا ہے بات پہ ان پر کیفیت ایسی تاریخ ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتی کوئی وہ کی آیت سنتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت ابی حر علی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں آپ تشریف لے گئے تھے مغضبہ خیبر کی تو جو قائم مقام مسلے میں نماز پڑھا رہے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری صورت میں فجر کی نماز میں جب سورت بحیر المطفین کی تلاوت کی کہتے ہیں کہ میں کام گیا اور میں اب دل میں سوچ رہا تھا کہ بہر ال ابھی فلان بہر ال ابھی فلان بہر ال ابھی, ابھی فلان کہ فلا آدمی کے لیے بھئی ہلاکت ہے اس نے تو واقعی دو مکیار بنائے ہوئے تھے کہ دینے کے لیے اور ہیں اور لینے کے لیے اور ہیں جب قرآن پڑھا قرآن کو کیسے منطبق کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا قبر تھا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو یہ نہیں کہ دینے کا اور ہو لینے کا اور ہو تو کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی ایسی فوراً میری نظر گئی کہ فلاں آدمی جو ہے ایسا کرتا تھا اور اس کے دو بے خیال تھے دو ساتھ تھے دینے والا اور تھا اور لینے والا اور تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے گی اب دوسری بات ہے آیات موہ کا بات اور का محکابات کا کیا مانا ہے اٹل بازے کھلی ہو محکم حکم متشاہ بہاد کا کیا مانا ہے متشاہ کا ہے اس کی مثل. متشابہات کا مانا ہوتا ہے ہم رنگ کبھی یہ بھی اس کے متشابہ ہے متشابہات کا کیا مانا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا سمجھنا اتنی آسان نہ ہو اب قرآن کی آیت ہمیں خود بتاتی ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے یعنی قرآن اتاری ہے اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور وہ اصل کتاب ہے وہ اقب متشاب اور آیات متشابحات بھی ہیں اور قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو آیات متشابہ کے پیچھے پڑھ کے اور وہ فطرے میں پڑ جاتے ہیں اور جو راسق بل علم ہے جن کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل لمن انطرم بلا تمام آیات اللہ کی طرف سے ہیں ہم وہ حکامات جو واضح ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں متشابہات تو پہ بھی ہمارا ایمان ہے لیکن اس کا اصل جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں یہ جو راستے ان کے علم ہے ان کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن کل لمن انطرف بلا اب جناب بات سمجھیں کہ اس میں بہت علم پیسے کی ہیں وجہ کیا ہے کہ دشمنوں نے آیات متشابہات اور محکمات کو بھی اپنے لیے بہت بڑا ہدف بنایا انہوں نے کہا کہ جی کمال ہے کہ قرآن ایک جگہ تو کہتا ہے کہ علی فلا کتاب ان کو آیا تو کہ قرآن کی ساری آیات جو ہیں وہ کم ہے اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اللہ نزل احسن کتابا حدیثی کتاب کہ قرآن اللہ نے جو اتارا ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ سارا قرآن ہی وہ تو شاب یاد کیا مطلب کیا اگر محکم ہے تو وہ تو شابے نہیں اگر متشابہ ہے تو محکم نہیں تو مسلمانوں کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ادھر کہتا ہے کہ آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں تو دشمنان اسلام نے اس کو بھی یعنی اللہ کے قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے بہت بڑا ایک کارگر ذریعہ بنایا اور لوگوں کے دماغ کو خراب کیا کہ دیکھو جی آیات محکم اگر قرآن سارا محکم ہے مانا متشابے نے اگر قرآن متشابے ہے تو مانا وہ حکم نے اس کے لیے بھی حافظ ابن کثیر احمد اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے الباع نے اللہ سرین کرام نے کتابوں میں بڑی بڑی بہنیں فرمائی تو اصل بعد میرے عزیز یہ سمجھیں ہیں بعض علما نے فرمایا کہ بھائی موہ اور متشابہات کا کیا مانا ہے انہوں نے کہا کہ ہر آیت کا ایک تو ظاہر حکم ہے جو جی ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور ایک آیت کا پتن ہے جس کا پتہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لے وہ متشابہ ہے بہرحال لوگوں نے کہا تو صحیح تھا کہ یہ بھی دلیل اتنی کبھی تو پھر تو مانا یہی بنے گا نا کہ قرآن میں ظاہر محکم ہو گیا فاتر متشرابے ہو گئے محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے تو اگر محکم ہے تو متشابہ نہیں اور متشابہ ہے تو محکم نہیں اچھا بات والے نے فرمایا کہ نہیں اصل بات یہ نہیں متشابات سے مراد یہ ہے کہ جہاں مثال ہے یا مجاز ہے یا استعارات ہیں وہ متشابحات لیکن یہ بھی کوئی جواب ایسا کبھی ہے کیوں قرآن تو کہتے اللہ علتی کتابوں کو دشاغے اصل بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں وہ یہ ہے دو باتیں دماغ میں رکھ لیں ایک بات تو یہ ہے جو اکثر علماء بسرین نے سلف صالحین نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اس میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں لیکن متشاہ بحاد کو ہم محکمات کے سپرد کریں گے ہم سب پر ایمان لائیں گے انہوں نے کہا مثلاً کہ جیسے و صفات کی بات ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہ ہونا جو ہے یہ تو قرآن کی ستارہ آیات ہے الرحمان ورش سوا تو اس لیے ہم کہیں گے کہ استفاع معلوم ہے لیکن وہ کیسے بیٹھے ہیں وہ کیفیات کیا ہیں تو وہ آپ ہی بتا یہ یہاں میں یاد ہے جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ استفا کا کیا معنی ہے انہیں پر میرا استفاع معلوم ہو سب عرب جانتے ہیں سب لغت والے جانتے ہیں استفاع کیا ہوتا ہے لیکن بل وہ کو مجہول ان ہم کیفیت میں بحث نہیں کریں گے کب جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تبارک بالا نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر آپ ان سب دیکھا لیکن کیسے اترتے ہیں کیا جب نیچے آتے ہیں تو آسمان خدا سے اونچے ہو جاتے ہیں اگر ان بحثوں میں پڑیں گے تو ایمان چلا جائے گا تو لہذا علماء نے فرمایا کہ بس کل من ربنا جو محکم ہے وہ مان لو اور جو محکم نہیں متشابہات میں ان بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی تمام صفات نو مینو بچمی یا صبا ہی ہی من غیر تاطی ولا تشفی ولا تک ولا ما ماں اسمتہ بھی گتا ہی اب اللہ نسانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا اللہ کی صفتوں پہ ایمان ہے ہم نہ تعویل کریں گے نہ صفتوں کا انکار کریں گے اور نہ کیفیت پہ بحث کریں گے جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں فرمایا آمن نہ تو بعض کو لبانے پر میں ایسے براد جیسے ملائکہ اچھا اب آتی ملائکہ میں بحث کریں جی اللہ نے ان کو نور سے بنایا وہ کیسے ہیں تو اب ملائکہ کو ہم نے کو دیکھا ہے کیسے بحث کر سکتے لیکن ملائکہ کا بڑا ہمارا ایمان اچھا اسی طرح روح کا معاملہ ہے کہ روح کو ہم مانتے ہیں لیکن روح ہے کیا اس لیے بعض اللہ نے فرمایا کہ جیسے روح ہے ملائکہ کا ہے جنت کی تفاصیل ہیں جہنم کی تفاصیل ہیں پور سراج سے گزرنا ہے اور صوف کا تقسیق انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں قرآن میں ہیں حق کہیں آمنڈا بھی تھا لیکن یہ متشاب میں سمجھ نہیں آ اتنی بڑی جہنم اتنی گہری جہنم اتنی عریض جنت ارض و منا بھی تھا اس لیے واد سکون فی اپنے دل میں یہ پورونا امنا بھی ہی کلمن ان سے رفت تو ایک جواب تو یہ ہے کہ جو متشراب ہاتھ پرانی آواز پہ پر ایمان اور بعض علماء نے اس کا ایک دوسرا جواب دیا ہے وہ یہ ہے وہ سمجھیں انہوں نے کہا کہ متشاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات آپس میں نعوذ نوزد ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ صورت عال عمران جو ہے یہ سورت مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اب حضور کے سامنے مخاطب کون ہے اہلی کتاب یہود اور نصارہ اور یہود اور نسارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دو صاحب کتاب ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس انجیب ہے اور یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں تو اب جناب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس خود اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہم آپ کی کتاب کیوں مانیں تو یہ لوگ تھے جو اصلاح کے وہ تھے اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی کچھ ہمارے قرآن میں آیات جو ہیں وہ یعنی ان احقان سابقہ سے اوراد سے ان سے بھی ملتی ہیں ان کے متشبے ہیں ان جیسی لہذا ہم تورات کو کیوں نہ دیکھیں کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اس کی ایک حدیث میں مثال بھی موجود ہے کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجز میں بیٹھے تورات کے اوراغ کا مطالعہ کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے تو ان نے کہا کہ عمر کیا کر رہے ہیں دیکھتے نہیں حضور کا پاک سروس راز ہو رہے ہیں تو حضرت عمر فور محمد یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے اللہ کی رقوبیت کا اقرار کیا اسلام کو اپنا دین سمجھا آپ کی نقوبت اور رسالت پہ ہم نے اقرار کیا پھر آپ کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں اب حضور جوش میں آئے پھر میں عمر تو تو قرآن کے ہوتے ہوئے تورات دیکھ رہے ہو لوکا نموسای آج اگر علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے بغیر جانا نہ ہوتا تو جب قرآن موجود ہے تو اب تو دیکھنے کے کیا مطلب تو اس لیے علما نے فرمایا کہ دیکھو جیسے اللہ نے قرآن اتارا اسی طرح اللہ نے صاحب کا کتابیں بھی اتاری اس لیے قرآن کہتے ان سوبل اولا سو بابا ابوسا اور قرآن کہتا ہے کہ تو اب قرآن کے آیات کو انزل اندر آیات اندر آ انزل ہل الكتاب جس نے کتاب اتاری آیا تم محکمہ ام الکتاب تو ال کتاب تو فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ اٹل آپ قرآن جو ہے یہ کامل ہے مکمل ہے اٹل ہے جس میں کسی قسم کا کوئی لچک نہیں ہے اور پھر قرآن جو ہے اس نے جو سابقہ دین سابقہ کتابوں کی اچھی چیزیں جو تھی تمام علوم کو اللہ نے اس قرآن کے اندر بھی ذکر کر دیا ہن ام الکتاب مانا ماں کیا مانا جیسے ماں شبقت سے اپنی گود میں سب کو لے لیتی ہے اسی طرح قرآن نے کا علوم کو بھی اپنے اندر لے لیا تو یہ عمر خطاب اچھا گئی اچھا باقاعب تو شاہم اور آیات ایسی ہیں بعض احکام ایسے ہیں جو صاحب کا کتابوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان ساب کا کتابوں میں وہ احکام اپنی اصل حالت میں ہیں کہ بدل دیے گئے ہیں لہذا تم ان کے پیچھے نہ پڑو ان کے پیچھے نہ لگو ان کو چھوڑ کے فقط قرآن کو پکڑو ان کی تعویل میں بحث میں نہ پڑو کہ یہ حکم طور میں جو ہے واقعی خدا کا ہے یا تحریف ہے اس بحث میں نہ پڑو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ قرآن کو پکڑو کہ تم اللہ کے قرآن پر ہی مان لے آؤ تو ان نے فرمایا کہ متشرابہ مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن بلکہ سابقہ کتابوں کے اندر جو تھی ان کے متشرابہ ہمارے قرآن کے اندر ہیں لیکن جب قرآن کا حکم واضح ہے تو ہمیں واضح حکم پر عمل کرنا چاہیے نہ کہ ہم ان کی کتابوں کے پیچھے پڑ جائیں کیونکہ ان کی کتابوں میں تو تحریف ہو چکی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ موجودہ دورہ جس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تارا کے ساتھ حضرت یاقوب نے کشتی لڑی یہ تورا جو موجود ہے اس میں لکھا ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ یاقوب علیہ السلام نے یعنی یعقوب علیہ السلام کو دوسرا اسرائیل تھا کہ کشتی لڑی اور بڑی آخر اسرائیل نے اللہ کو ہرا دیا اچھا خدا ہے کہ جیسے یاقوب بھی غالباغ ہے یہ تورات میں لکھا ہوا اچھا تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب قوم میں لوہ پہ طوفان آیا تو فرشتے روتے ہوئے گئے ان نے اللہ کو جا کے خبر کی کہ اللہ آپ کا کنبھا آپ کا ایال چونکہ الخلق کو ایال اللہ آپ کا کنبھا جو ہے وہ تو ڈوب رہا ہے کہتے ہیں خدا رونے کے بیٹھ گیا آنکھیں بھی سرخ ہو گئی یہ تورات میں اللہ میں انہوں نے کیا کہ آپ کیا کریں میرا تو کنبا ڈوب رہا ہے اچھا ہے اچھا یہ اللہ پاک رحمت فرمائے ہمارے جو بعض حلوائی ہے نا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اصل وجہ اب یہ تھی کہ اللہ پاک اور پیران پیر جنت میں سیر کر رہے تھے واق پہ نکلے تھے دونوں کٹھے اللہ بھی یہاں اور پیرانے پیر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سیر کے نکلے تھے برست واک کر رہے تھے اور وہاں کیلے کا ایک چھلکا پڑا تھا تو اللہ ویاں کا پاؤں پاؤنز باللہ بسر گیا تو پیرا پیرانے پیر نے اللہ میاں کو پکڑ کے تھام لیا تو اللہ نے فرمایا آج کے بعد تم دستگیر ہو گئے تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بھی تھام لیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ, نعوذ باللہ یہ پیچھے کیوں رہتے جی بہاروں نے تو رات بدلی ہے تو انہوں نے بھی تو کچھ بدلنا تھا نا یہ کیوں پیچھے رہتے یہ تو تقابل ہے نا جی؟ اب آپ دیکھیں نا کہ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ ادیر اللہ کا بیٹا ہے بل اللہ وکالتہ وسیع حبل اللہ عیسائیوں نے کہا عزت عیسا خدا کا بیٹا ہے یہودی نے کہا عدت حسین خدا کے بیٹے ہیں مکے کے مشرقین نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے ہیں انہیں کہا البلہ عتبلاد اللہ اور جتنی لڑک فرشتے ہیں سب اللہ کی لڑکیاں ہیں اچھا وہ ہمارے جہد جیسے ان نے کہا کبال ہے یہ ہندی بھی نمبر لے گئے عیسائی بھی نمبر لے گئے مکے کے مشرقین بھی نمبر لے گئے ہم کیوں پیچھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سارے غلطی پہ ہیں محمد مصطفیٰ خود خدا ہے انہوں نے کہا جناب یہ سارے جو بیٹا وغیرہ بنا رہے ہیں سارے جگہ کو پتہ ہی نہیں اصل میں اتر پڑا ہے جو مدینے میں مستعفی ہو کر وہی مستفی تھا خدا ہو کر انہوں نے کہا یہی تو ہے یہ تو صرف اشریت کا لباس ہے مگر اندر سے تو خود خدا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا کہ آیات ان محکم آؤ میرے قرآن کی آیاتیں جو ہیں یہ محکم ہیں دل کا آیاتن کتاب قرآن مبین اور کہیں پر میں روح الربین ألا قلبك لتكون من المنزلين بلسالٍ عربيٍ كبين أو كيف ربا إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تأكلون إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تأكلون اللہ نے فرما دیا کہ قرآن امر کتاب ہے قرآن محکم ہے قرآن اٹل حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو نہیں لارئی وفی نہ کوئی شک نہیں اس کے اندر ادلفی اور جو پہلے بتشاہ ان آیات میں گزری ہیں تم ان کی تعبیر میں کیوں پڑتے ہو صرف قرآن کو دیکھو جو قرآن میں حکم ہے فرمان رسول میں حکم ہے اسی کو لے لو تو علماء کرام نے ان مشکل مسائل پر یعنی میں نے اپنے طالب علم کی حیثیت میں کوشش کی ہے بات سمجھانے کی اللہ قبول فرمائے رب ناتا قبل منڈا ان نقام الصمیر و تباریرہ انقام الطباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ سید اللہ علی, علی واص اجواعی اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في الآلحين انك عميد مجيد